یا ایو لدینا منو ایمان والوں نسو موت سے پہلے جب ایڑیاں رگڑ کر تم اس دنیا سے جا رہے ہو اس وقت سے پہلے اے ایمان والوں اللہ کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کر لو ایسی توبہ کر لو کہ پھر کبھی گناہ نہ کرو اصا رب کم این کب فرا ان قریب تمہارا رب تمہاری خطاؤں کو مٹا دے گا وہ یدھ قلعہ کم جنات تجری من تحتی اور تمہیں ایسے باغات میں جنتوں میں داخل فرمائے گا جس کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں یوم اللہ نبیہ ودین آمن اس دن اللہ تعالی اپنے نبی کو اور مومنوں کو رسوا نہیں فرمائے گا بلکہ انہیں مقام مرتبہ دے گا نورم یس آبئی ان کے ایمان کا نور ان کے امال کا نور ان کے آگے چل رہا ہوگا وہ بھی ہم اور ان کے دائیں طرف چل رہا ہوگا چاروں طرف نور ہی نور ہوگا یقو وہ کہیں گے ربنا اتم لنا نورانا اے پروردگار تو ہمارے نور کو مزید مکمل فرما دے تو بعض نے کہا نور آگے ہوگا اور دائیں طرف ہوگا جب وہ یہ دعا کریں گے تو چاروں طرف اوپر نیچے دائیں بائیں چاروں طرف نور ہو جائے گا وَغْفِرْ لَنَا اے پروردگار ہمیں بخش دے اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْن قَدِير پیشکتوہی ہر چاہت پر قادر ہے یا ایوہن نبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاہدِ الْكُفَارَ وَالْمُنَافِقِينَ کافروں اور منافقوں سے جہاد کیجئے واغلل علیہم اور ان لوگوں پر سختی کیجئے و مقواہم جہنم اور ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے وبئس المصیر اور جہنم بہت ہی بری جگہ ہے پلٹنے کی درب اللہ مثلا اللہ تعالی ایک مثال بیان فرماتا ہے للذین کفروا کافروں کی مثال ہے کہ عورت ایمان لانا چاہے تو چاہے کتنی کمزور ہو وہ کسی کے بھی نکاح میں ہو وہ اگر نیکی کرنا چاہے تو عورت میں اتنی قوت ہے کہ وہ نیکی کر سکتی ہے جب عورت کا یہ عالم ہے تو مرد تو اپنے آپ کو زیادہ طاقتور سمجھتا ہے تو اسے تو نیکی میں اور زیادہ کوششیں کرنی چاہیے تو پہلے کافروں کی مثال بیان ہوئی درب اللہ ہو للذین لدین کافروں کے لیے ایک مثال ہے کافر غور کریں امراط نو حضرت نوح علیہ سلام کی بیوی ومرا تین اور حضرت لوت علیہ سلات و سلام کی بیوی تحت عبدین من عبادنا صالحین ہمارے نیک بندوں کے نکاح میں تھیں دونوں مگر انہوں نے اس اچھے ماحول سے کوئی سبق حاصل نہ کیا فقا نتا ان دونوں نے خیانت کی دھوکہ دیا دل میں منافقت تھی اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا فلم یوگنیا ان ہوما مینم لو تو کوئی چیز بھی ان دونوں کو اللہ کے غزب سے نہ بچا سکی تو کافروں کو سوچنا چاہیے خواتین کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر کوئی خاتون وہ نافرمان فرمان ہے اللہ رب العالمین دیکھنے والا ہے تو گناہوں کی سزائیں دنیا میں بھی ہیں اور آخرت میں بھی ہیں وہ قیلت ولن مع مات اور ان سے کہا جائے گا تم دونوں جہنم میں داخل ہو جاؤ داخل ہونے والوں کے ساتھ وہ درب اللہ مسل لدین <آمَنُوا> اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے لیے ایک مثال بیان کرتا ہے کوئی یہ نہ کہے کہ میں کمزور ہوں اس لیے عمل نہیں کر سکتا امراۃ فرعون فرعون کی بیوی حضرت آسیہ ردی اللہ تعالی عنہا ایمان لائی اچھے عمل کیے تو آج کوئی عورت یہ نہ کہے کہ میرا شوہر ظالم ہے ہر ایک کو اپنی قبر میں جانا ہے آخرت کی فکر کرے فرون نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ پر کتنے کوڑے برسائے کتنی لاٹیاں ماری ہیں، کتنے کیل آپ کے جسم پر اس نے ٹھکوائے یہاں تک کہ آپ کے دائیں ہاتھ کو کاٹ دیا آپ کی بائیں ٹانگ کو کاٹا اور پھر آپ کو خجور کے تنے پر کیلوں سے گاڑ دیا اور خون بہتا رہا اور آپ تڑپ تڑپ کر شہید ہو گئیں۔ مگر اس کے باوجود آپ نے کہا ہے فرعن تجھے جو کرنا ہے کر لے میں اس اسلام کو نہیں چھوڑوں گے تو اگر شوہر ظالم ہے نماز سے روکتا ہے دین سے روکتا ہے تو وہ عورت فرعون کو یاد کرے حضرت بی بی آسیہ کا شوہر فرون کس قدر ظالم تھا انہوں نے تو حق کو نہیں چھوڑا از قولت رب بنی لی کبئی تنفیل جنتی وہ تکلیفیں برداشت کرتی ہیں اور کہتی ہیں اے پروردگار تو جنت میں اپنے پاس میرے لیے مکان بنا دے وہ نت من فراؤن و عملی اے پروردگار فرعون سے اور اس کے برے اعمال سے مجھے نجات عطا فرما وہ نت جینی من القم اور اے پروردگار مجھے ظالم قوم سے نجات عطا فرما پھر حضرت مریم کا ذکر ہے کس قدر پاکیزہ خاتون ہے تو خواتین کے لیے حضرت مریم آئیڈیل ہے یہودیوں اور عیسائیوں کو آئیڈیل نہ بنائیں فنکارہ کو آئیڈیل نہ بنائیں اداکارہ کو آئیڈیل نہ بنائیں حضرت مریم کو آئیڈیل بنائیں کیسی پاکیزہ زندگی انہوں نے گزاری ازواج متحراد کو آئیڈیل بنائیں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آئیڈیل بنائیے وہ مریم ابنت عمران اور عمران کی بیٹی حضرت مریم اللہ تی آحسنت فرجہ جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی اور اپنے اوپر کوئی داغ لگنے نہ دیا وہ پاکیزہ خاتون جس کی نگاہ بھی پاکیزہ تھی سوچ بھی پاکیزہ تھی فَنَفَخْنَا فِيهِ نہ مر بس ہم نے اس میں ہماری روح کو پھونک دیا اور آپ بغیر شادی کیے بغیر شوہر کے تعلق کے آپ حاملہ ہو گئیں حضرت عیشا علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے وہ کلیمات ربی اپنے رب کے کلمات کو انہوں نے سچا ثابت کر دکھایا یعنی جو رب کا حکم تھا اس پر حضرت مریم نے عمل کیا وہ ہی اور رب کی کتابوں پر عمل کیا وکانت کانت مین حضرت مریم فرما بردار تھیں قیام کرنے والی تھیں حضرت مریم اتنا لمبا قیام کرتے ہیں کہ پاؤں مبارک سوج جاتا اور بسا اوقات اس سے خون جاری ہو جاتا اٹھائیسو پارہ مکمل ہوا